أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينسوا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قبة وآثارا في الأرض كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأن هُم كََ التَّأتهِمُرسُنُهُم بِلِمْ بَجناتفَكَ صَروا فَأَخَذَفُ مُ اللَّ إَِّفُ قَرّ شَديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَصُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَوْمِهِمْ فَكَذَّبُوا وَاتَّقَوْا لَا صَاحِبَ لَهُ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذهوني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي ورب koje montan ka berit ni la الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسالين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختذى بهديه وستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قابل اثرام سامين حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت المؤمن جس کا نام سور غافر بھی ہے کی تفصیل جاری ہے اور آج آیت نمبر اکیس سے ہم شروع کر رہے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ہی بنفے ہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم فی الارض یسیرو فل فریند روحانہ من قبلهم اولم یسیرو یہ کیا نہیں چلتے فل الارض الزمین میں فیمز بس دیکھیں کئی فقان عاقبۃ اللہ دین قانون قبل ہم کہ کیسا رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے یعنی یہ لوگ کفار مکہ کفار قریش زمین پر چلے پھریں اور دیکھیں کہ ان سے پہلی قوموں کا انجام کیا تھا یہ چلنے کی دو صورتیں کہ اسور بالقدم قدموں سے چلنا جس کو مشی بولتے ہیں سفر کرنا چل کے جانا تاکہ زمین کے احوال دیکھیں جو مختلف قوموں کے ٹھکانے رہے ہیں ان ٹھکانوں کے پاس جائیں وہاں سرزمین کو دیکھیں اور جو وہاں کے نشانات اور آثار ان کا جائزہ لیں تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ سابقہ قوموں کا انجام کیا ہوا لیکن ہر شخص میں چلنے کی سکت نہیں ہوتی وہ سفر کر کے جائے دور دراز علاقوں میں اور اقوام سابقہ کے انجام کو دیکھے ان کے نشانات کو دیکھے تو پھر سیر کی دوسری قسم سیر بالقلب ہے دل کے ساتھ چلنا اور دیکھنا انہیں دیکھنے کی دو قسمیں بن گئیں ایک ہے ان آنکھوں سے دیکھنا جو اللہ نے چہرے پہ لگائی ہوئی ہیں اور دوسرا دل کی آنکھوں سے دیکھنا دل کی آنکھوں سے دیکھنا کیسے ہے ان کی تاریخ پڑھنا قرآن حکیم میں سابقہ امتوں کے واقعات ہیں قوم نو کے ساتھ کیا ہوا اور قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا قوم حود کے ساتھ کیا ہوا اور قوم موسا یعنی فرانیوں کے ساتھ کیا ہوا قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا قوم لود کے ساتھ کیا ہوا یہ قومیں بڑی طاقتور تھیں تو تاریخ دیکھیں تو چلنے کی دو قسمیں ایک اپنے پاؤں سے چل کے جانا اور لوگوں کے آثار کا مشاہدہ کرنا اور دوسرا اپنے دل کی آنکھوں سے چلنا یعنی پڑھنا قرآن حکیم میں قومی سابقہ کے واقعات ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں اور ایسے بھی جو مستند کتب تاریخ ہیں اور محفوظ ان مستند کتب تاریخ نے بھی اقوام سابقہ کے احوال اور ان کا انجام بڑی تفصیل سے ذکر کیا تو یہ لوگ چلتے کیوں نہیں اور عما سابقہ کے احوال کیوں نہیں دیکھتے تو چلنا یا تو بال اقدام اپنے قدموں سے چل کے جانا اور ان علاقوں پر گزرنا اور ان کی زمینوں کا اور ان کے احوال اور آثار کا مشاہدہ کرنا کیونکہ یہ ساری قومیں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں اور دوسرا چل کے جانا اپنے دل کی آنکھوں سے اس کی صورت یہ کہ آپ قرآن پڑھیں قرآن حکیم میں انہوں نے سابقہ کے واقعات ہیں مصنف تاریخ پڑھیں وہ بھی سابقہ قوام کے حوال بیان کرتے ہیں تو ویسے سابقہ قوام کے حوال جو ہیں ان کا صحیح مصدر قرآن اور حدیث ہے قرآن واقعات بیان کرتا ہے وہ بالکل صحیح اور خالص مصدر ہے اور سچے واقعات یہ بعض واقعات نبی اسلام نے بیان کیے جیسے شخص کا واقعہ جس نے سو قتل کیے تھے یہ اور شخص کا واقعہ جس نے اپنے بیٹوں کو مرنے کے بعد جلا دینے کی وصیت کی تھی یہ صحیح واقعات نبی اسلام کی حدیث میں تو یہ مصدر ہے تلقی کا یہ یعنی سابقہ اقوام کے واقعات کو جاننے اور پہچاننے یا قرآن سے یا حدیث صحیح سے قرآن نے جس چیز کو ثابت کیا ہے کتاب و سنت نے وہ ثابت ہے وہ صحیح جس چیز کی نفی کی ہے وہ نفی ہے اس کا انکار ہے وہ ثابت نہیں ہے اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی اس کے بارے میں نبی السلام کی حدیث ہے کہ نہ تو اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ ان کی تقذیب کرو یہ اہل کتاب جو ان کے بعض اخبار و عمار بیان کرتے ہیں واقعات وغیرہ قرآن میں نہ ان کا اسبات ہے نہ ان کی نفی ہے تو آپ وہ بیان کر سکتے ہیں اس کی تصدیق یا تقریب کیے بغیر ہو سکتا ہے واقعا, وہ ثابت نہ اور آپ تصدیق کرتے رہیں ہو سکتا ہے ثابت ہو اور آپ تقریب کرتے رہیں تو نہ آپ تصدیق کریں نہ اس کی تقریب کریں یا حد جیسے بڑی اسرائیل ولا ہراجا بڑی اسرائیل سے جو واقعات آتے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اسرائیلیات مشرطے کے وہ ثابتوں بسنت صحیح جو آپ تک جو پہنچے وہ تو صحیح سند کے ساتھ پہنچے تو یہ افلم یہ صحیح رفل عرض ہے اولم یہ کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے فی الف زمین میں چلنا حالانکہ چلتے زمین کے اوپر ہیں اس لیے فی بمانا آدھا ہے اولم یسیروفل عرب اے یسیر و عدل یہ فی ال کے معنی میں دونوں حرف جر ہیں حروف جارا میں تناوب کا قاعدہ ہے ایک حرف جر دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے یہاں جیسے فی الح کی جگہ استعمال ہوا ہے تو چلتا چلنا زمین پر ہوتا ہے زمین کے اندر نہیں ہوتا تو عالم یسیر وفیل عرض یہ زمین پر کیوں نہیں چلتے پیم دروپس دیکھتے یا دیکھیں کئی فقان عاقبۃ اللہ قانون قبل علم کہ کیسا انجام ہے ان لوگوں کا جن سے قبل گزرے جن سے قبل قوم گزری ہیں جسے قوم نوح گزری ہے قوم حو ادھر قوم سالیں گزری ہے قوم لوت اساب مدین وغیرہ متفقات ان کا کیسا انجام رہا یہ زمین پر چل کر دیکھے کیوں نہیں اور ان سابقہ قوموں سے عبرت کیوں نہیں لیتے وہ عبرت کا نشان ہے نصیحت کیوں نہیں لیتے فیم درو پس دیکھیں تو یہ دیکھنا بھی پچھلی دو تصویروں کے مطابق ہے اگر خود چل کر جائیں تو دیکھنے کا معنی ان آنکھوں سے دیکھنا چہرے کی آنکھوں سے دیکھنا اور اگر چل کے نہیں جا رہے بلکہ پڑھ کر قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر اور کتب تاریخ پڑھ کر سابقہ قوموں کے حالات معلوم کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا دل کی آنکھوں سے دیکھنا روپ اس دیکھیں کئی فقان عاقبۃ اللہ قانون قبل کہ کیسا انجام تھا ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے کان اشد منہم قوتارن فلار وہ زیادہ سخت ہے ان سے بیتوار قوت کے هم وہ یہ سابقہ کون ہیں شدہ زیادہ سخت زیادہ شدید تھے منہم ان سے جن یعنی کفار قریش سے کوتن قوت میں وہ آفارن فلارے اور زمین کے اندر جو نشانات ان نشانات کے لحاظ سے نشان سمراج جو ان کی یاد ہیں چنانچہ ان کے بڑے بڑے کارخانے بڑے بڑے محلات پہاڑوں کو کڑیت کر ان انہیں محلات بنا دیے تو ان کی قوت بھی زیادہ تھی اور ان کی یادگاریں بھی زیادہ ہیں فاقت ملّہ تو جنوب نہیں بس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے حالانکہ زیادہ قوت میں سے زیادہ ان کے آثار موجود ہیں زیادہ یادگاریں موجود ہیں طاقت بھی ہے قوت بھی ہے اللہ نے پھر بھی پکڑا ان کو تمہاری طاقت تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تمہاری ترقی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اللہ ان کو پکڑ لیا اور مریمی میٹ کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے تو اللہ تعالی نے اقوام سابقہ کو ایک عبرت کی داستان بنا کر پیش کیا کہ ان کے حوال دیکھو جاؤ کتب تاریخ پڑھو قرآن و عزیز پڑھو تاکہ ان کے حالاتوں میں معلوم ہو سکیں تو کان اشد من قوت وہ تھے زیادہ سخت من ان سے قوت قوت کے اعتبار سے بے اعتبار قوت وہ عرض اور زمین میں موجود یادگاروں کے اعتبار سے ان کے کارخانے اور ان کے بنگلے اور محلات جن کے نشانہ اب تک موجود ہیں تو مانا وہ قوت میں زیادہ تھے ان نشانات میں زیادہ تھے یادگاروں میں زیادہ تھے اور اللہ نے پکڑ لیا انہیں تم اللہ کی پکڑ سے کیسے بات سکتے ہو ورن قوموں کے حوال کو دیکھ کے عبرت لو ان کا مافلہ ہو سکتا پکڑ ہو سکتی ہے تم کیا چیز ہو مکان اللہ من واق اور نہیں تھا ان کے لئے اللہ کی طرف سے من واق کو بچانے والا ماں کان اور نہیں تھا ان کے لیے من اللہ،, اللہ کی طرف سے من کوئی بھی بچانے والا. ان کو کوئی بچانے آیا کوئی نہیں اللہ نے پکڑا انہیں حالانکہ طاقت ان کی زیادہ وسائل ان کی زیادہ زمین میں موجود یادگاریں ان کی زیادہ ایرامد حاصل احماد اللہ تھی لمب لکھنے حافظ بلال دیکھو یہ سابقہ کون بڑے بڑے ستونوں والی بڑی بڑی بڑ بلڈنگیں ان کی اس جیسا کوئی شہر بنا ہی نہیں جیسے ان کی عمارتیں اور ان کی ترقی تو شہروں میں کوئی شہر ان جیسا بن نہیں سکا یہ قوم صابقہ کی تاریخ اللہ نے پکڑ لیا انہیں اور تمام برباد کر دیا تو تمہاری کیا ہے سید اللہ کی پکڑ میں تم آ سکتے ہو اللہ کے لپیٹے میں تم آ سکتے ہو کوئی بچانے والا نہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ذالک کبھی انا ہوں کہ رسول بل بھئی نہ اس لیے بے انا بے شک وہ لوگ کان تاثیم رسول ہوں ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے بالبینات دلائل لے کر مجات لے کر بیانا بولتے ہیں واضح دلیل کو بینا کی جمع بینات واضح دلیل کو جس میں کوئی شک نہ ہوتا کوئی ابہام اور اندھیرا نہ ہوتا تو ان کے پاس ان کے انبیاء آتے سے دلائل لے کر اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء کو ایسے معجزہ دیتا تھا جو اس دور کے تقاموں کے مطابق تھا موسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا اس میں جادوگر عام تھی بے تحاشا جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دو موجرے دیے ایک اصاگر دوسرا ید بی وہ جادو نہیں تھا لیکن وہ شہر جیسا تھا کون دیکھنے والے اس کو جادو سمجھتے مگر وہ ایسا موجہ تھا جو موجود سارے جادوگروں کے جادو پر غالب آ جائے تبھی تو حجت قائم ہوگی اور ایسا ہوا کہ مقابلے پر آئے اور انہوں نے اپنے لاٹھیوں کو پھینکا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جیسے وہ متحرک سانپ ہوں اور موسا علیہ السلام نے اپنا سانپ پھینکا وہ حقیقی سانپ تھا حقیقی سانپ بن گیا اور ان جادوگروں کے جو سانپ انہوں نے بنائے تھے سب کو نگل گیا یہ معجرا تھا یہ جادو نہیں تھا ان کا جادو تھا فلت القامت حجد کے لیے موسا علیہ السلام کو وہ موجرہ دیا جو اس دور کے احوال کے مطابق تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فنِ طب ترقی پر تھا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معاذرات دیے مریضوں کو شفا دینا مردوں کو زندہ کرنا کئی معاذرات سے نوازا حکمت کیا تھی اس میں کہ تمہاری طب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے معاذرات جو بظاہر طب معلوم ہوتے ہیں معجرات کے سامنے کوئی ان کی حیثیت نہیں مریض کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کے بال آ جاتے کوڑی کو ہاتھ پھیرتے وہ تندرست اور شفا یاب ہو جاتا کو بندہ مر کے ہاتھ پھیرتے اللہ کی توفے سے زندہ ہو جاتا ہے یہ وہ طب تھی جس کے سامنے اس دور کے طب کی کوئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کس طرح حجر سے قائم ہے جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیشت کا وقت آیا تو اس قوم میں زیادہ کس چیز کا روایت تھا فصاحت اور بلاغت کا کلام کا اشعار کا انشاء پردادی کا خطابت کا تو اللہ تعالیٰ نے جو معاوضہ دیا نبی رسم و قرآن کی صورت میں کوئی دنیا کا بیان اس معوضے کا مقابلہ نہیں کر سکا چیلنج بھی دیا گیا کہ ایک چھوٹی صورت بنا کر لے۔ آئے تھے بنا کے لیا دس صورتیں بنا کے لیا قبول نہ کر سکے ہمت ہی نہ ہوئی طاقت ہی نہ ہوئی تو یہ وہ موجزہ تھا جو اس دور کا جو ایک ایک, ایک رویش چلی آ رہی تھی کلام کی طلاقت اور کلام کی وصاحت کی بلاغت کی وہ سارے اس کے سامنے ہیج تھے ایسا موجزہ تھے کہ انبیاء کا آنا دلائل کے ساتھ رسول بلبینات اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول رسول رسول کی جمع آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ فقافہ روح فاخم اللہ پھر نے کفر کیا ان واضح دلائل کا فاخذم اللہ پس پکڑا ان کو اللہ نے اللہ نے پکڑ لیا اتنا وہ کمی بے شک وہ قوی ہے بڑی قوت والا بڑی طاقت والا اور شہید الخاب بڑے سخت عذاب والا بڑے سخت عذاب والا بڑی سخت سزا دینے والا اللہ رب العزت اور آگے بالخصوص ایک نبی کا ذکر کیا پچھلی آیات میں انبیاء کا ذکر ہے کہ وہ آیات بناد کے ساتھ آئے قوموں نے ان کی نافرمانی کی بات نہیں مانی اللہ کی پکڑ میں آ گئے اور اللہ نے ان کو ہلاک اور سباہ برباد کر دیے جیسے قوم نو اور قوم موسا اور قوم صالح قوم شعیب قوم حود قوم لوت قوم موسا بنی سراہیل کا جو دور تھا فرعون فرونی قوم سب کو برباد کر دی اب خاص طور پہ ایک نبی کا ذکر ہے ورقت ارسل موس آیات ہی نا اور سلطان اموبین اور بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ اسلام کو اپنی آیات کے ساتھ وہ سلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ یا واضح قوت کے ساتھ بھیجا الافراون افراون کی طرف وہ اور حامان کی طرف بکارون اور کارون کی طرف فرعون اپنے دور کا جو وہ بہت بڑا ایک بت تھا ایک بہت بڑا تاغت ہے اپنے کو رب کہنے والا رب کہلانے والا تو یہ فرعون فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے اور حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا اور قارون فراون کے دور میں ایک بڑا تاجر بہت بڑا, بڑا بڑے خزانوں کا مالک جس کے اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں کئی اونٹ مل کے اٹھاتے اتنے خزانوں کا مالک تھا کون ہاں یہ ہاں قارون منافق تھا تعلق اس لیے علیہ السلام کی قوم سے تھا مگر اپنے کبر اپنے, اپنے تکبر اپنے غرور کے بنا پر فراؤن کی طرف مائل ہو گیا ان کی قوم میں شامل ہو گیا تو موسی علیہ السلام کو بھیجا ہم نے اپنی آیات کے ساتھ اور واضح حجت اور دلیل کے ساتھ علا فراون فراؤن کی طرف وہ اور حامان کی طرف وقارون اور قارون کی طرف فقال و شاحر ان قزاد انہوں نے یہ جھوٹا اور قزاد ہے ن کے بارے میں وہ سارے اسلام کے بارے جھوٹا ہے اور کبزاب ہے جھوٹا کس بنا پر دعوی نبوت میں جو کہتے ہیں اللہ کا رسول جھوٹ بولتا ہے اور کذاب کس بنا پر شاہر ان کذاب اور جادوگر کس بنا پر کہ جو یہ نشانیاں لے کر آئے اصا کی وہ سانپ بن جاتا ہے یس بی کہ اس کو بغل سے نکالے کو چمکنے لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب جادو ہے تو موسا علیہ السلام کو ساحر اور کذاب کا ساحر جادوگر اس لحاظ سے کہ ان کا یہ عمل جادو ہے جب مقابلہ ہوا تو ان پر ثابت ہو گیا جادو نہیں جادو وہ کرتے تھے یم الحقیقت سچا سچا اللہ کا موجز ہے اور کذاب کیوں کا ان کے دعو نبوت کی بنا پر جادوگر اور کزاد تو یہی باتیں تو کفار ریش بھی کرتے ہیں جب محمد مصطفی علیہ السلام آیات بینات لے کر آئے اور واضح علم لے کر آئے تو انہوں نے کیا کہا کس نے جادوگر کہا کسی نے جھوٹا کہا کسی نے دیوانہ اور مجنو کہا طرح طرح کی باتیں کر ڈالی فلم میں جا ہوں بالحق میں <نساؤن> جب آگیا ان کے پاس حق کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جو آ ان کے پاس حق کے ساتھ میں نے ہماری طرف سے جب موسا علیہ السلام ان کے پاس آگئے حق لے کر میں ہماری طرف سے قالو کہا انہوں نے یعنی فرعون اور فرعون کے قوم نے اختلو قتل کرو ابنا اللہ بیٹے ان لوگوں کے عام نماؤ ان کے ساتھ ایمان لائے جو موسا علیہ السلام کے ساتھ لوگ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو مسلح السام اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تو ان کی عورتوں کو زندہ رکھو سوال یہ کہ یہ معاملہ تو موسا علیہ السلام کے بے سے قبل تھا فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیتا عورتوں کو زندہ رکھتا بچوں کو قتل کر دیتا تو یہاں اس قتل کا ذکر موسی علیہ السلام کی آمد کے بعد ہو رہا ہے تو جواب یہ کہ تعارض نہیں ہے بلکہ فراؤن کی طرف سے موسی علیہ السلام کے قوم کے بچوں کو قتل کرنا ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا یہ ان کی نبوبت سے قبل بھی تھا دو بار ہوا نبوبت سے قبل بھی ہوا بچوں کو قتل کرتا ہے جب ان کو نجومیوں نے خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے مشن کے خلاف ہوگا تیرے اس پورے جو کہ قصر بادشاہ تو اس کے خلاف ہوگا اللہ کا رسول ہوگا وہ تب نے سدے باپ کرنے کے لیے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیے ہر گھر کی نگرانی کرتا جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتا عورتوں کو زندہ رکھتا ایک بار تو یہ ہوا موسا علیہ السلام کی نبوت سے قبل عورتوں کو زندہ رکھنا اور بچوں کو قتل کرنا اور دوسرا موسا علیہ السلام کی نبوت کے بعد جب حق لے کر آ گئے تو قالوا کہا انہوں نے اقتلوا تو لو اب نا قتل کر دو بیٹے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ان کے ساتھ یعنی پہلے عموم بنی سر میں قتل تھا کہ بنی سر کے ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو اس کو اب ان لوگوں کو قتل ہے جو ایمان لائے اختلاف اللہ دین آمن قتل کر دو بیٹوں کو ان لوگوں کے جو ایمان لائے موسی علیہ السلام کے ساتھ بستاحیوں نشان اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے یہ اب عمو بنی اسرائیل نہیں ہے جو ایمان لائے ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو بما خید القافرین اللہ فی غلال اور نہیں ہے کافروں کی فازشیں اور کافروں کی چالیں مگر گمراہی میں جو چالے یہ چلیں گے بالاخر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی گمراہ ہوں گے ناکام و نا مراد ہوں گے بقال فرعون نے ضروری اقت البوسا اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے میں قتل کر دوں موسلا علیہ السلام کو قتل کرو جا کے تم پکڑا کس نے تم چھوڑو ذرا مجھے میں بتاؤں اس کو کہ آج کل وہ لوگ کہتے جو بز دے لو لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں وہ کہ چھوڑو مجھے میں ماروں اس کو تو مارنے تو آگے بڑھ کے کام کر دوں اگر تمہیں طاقت ہے تو یہی معاملہ فرعون کا اسے پتا تھا فرعون پر وہ غالب نہیں آ سکتا چھوڑو مجھے میں قتل کروں تاکہ بہانہ بنا کہ مجھے قوم نے نہیں چھوڑا قوم مجھے پکڑی بیٹھے تھی ورنہ میں تو موسا کو قتل کر دیتا تھا اللہ وقال فرعون اور کہا فرعن نے ضروری چھوڑو مجھے اقت الموسا میں موسا علیہ السلام کو قتل کر دوں یہ اقت المجلوم جواب عمر ہے اور موسا کو قتل کیوں کروں اس لیے کہ موسا علیہ السلام ان کے قائد ہیں ان کے رسول ہیں راہ براہ ہیں جو کسی بڑے کو قتل کر دیں تو چھوٹے خود ہی کمزور ہو جائیں گے ہمت ہار بیٹھیں گے معاملہ چھوڑ دیں گے تو یہ پھر نے کہا مجھے چھوڑ دو میں قتل کروں ان لوگوں کے بیٹوں کو یہ ایمان لائے اس کے ساتھ تو بیٹوں کی محبت ہر دل میں ہوتی ہے جب وہ سنیں گے کہ بیٹوں کو مارا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ قتل یہ ایمان چھوڑ دیں موسی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں سازش تھی ایک بل ید و ربا اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو موسیٰ علیہ اسلام اگر کہتے ہیں کہ میں اس کو سچا رسول لوں رب میرا سچا ہے تو پھر اپنے رب سے دعا کرے مجھے بچا لے بل ید و اور چاہیے کہ وہ دعا کرے اپنے رب کو پکار لے بچانے کے لیے کہ فرون مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو بچانے مجھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فرعون بھی یعنی فراؤن کا دعویٰ یہ تھا کہ موسی علیہ السلام کا رب بھی موسی علیہ السلام کو نہیں بچا سکتا یہ فرعون کا دعویٰ بھی تھا ان کی سوچ بھی تھی اتنی اخاف ہوئی حد دینا مجھے ڈر ہے کہ بدل دے تمہارے دین کو یعنی تمہارا دین کیا ہے تم مجھے رب مانتے ہو میری عبادت کرتے ہو میرے بارے میں سمجھ تو مشکل کچھ حاجت رہا ہوں لیکن موس علیہ السلام کی دعوت کا معنی یہ کہ میں رب نہیں ہوں رب اللہ ہے اس کی بات مانو گے تو یہ دین تبدیل ہو جائے گا جب تک بات میری ہے تو میں میں, میں رب ہوں میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں روزی دیتا ہوں اور موسی علیہ السلام کی دعوت کے اللہ رب اللہ کی عبادت کرو تو اگر موسی علیہ السلام زندہ رہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل نہ دیں اور افضل فساد یا پھر ظاہر کر دے زمین میں فساد فساد وفا کر دے فساد کیسے وفا ہو جب ایک نظریہ پیش کرے گا لوگوں کے نظریوں سے مختلف تو بہت سے لوگ نہیں مانیں گے لا حال فساد بفا ہو جائے گا تو یہ موسی علیہ السلام کی نیت ہے فرعون کہتا ہے دین کو تبدیل کر دینا یہ زمین پر ایسا فساد مفا کر دینا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے دین کو عقیدے کو اور توحید کو قائم کر سکے جب فرعون نے کام میں قتل کر دوں مرسی علیہ السلام کو تو موسی علیہ السلام نے حجت قائم کی وقال اور موسا فرمایا موسی علیہ السلام نے این اس ربی و میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی تمہارے رب کے بے شک میں نے پناہ لی ہے ربی اپنے رب کی و رب بے تمہارے رب کی یہ بات موسا علیہ السلام نے فراؤن کے اس بات کے مقابلے میں کہا کہ موسا کو قتل کر دیتا ہوں چھوڑو مجھے چھوڑے کیسے تم کسے کس نے تمہیں پکڑ رکھا جو جا کر کام کرو اپنا مگر اس کے دل میں موسا کی حیبت تھی موسا بذات خود طاقتور تھے اور اللہ کا سچے رسول تھے جن کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک مکہ سا مار دیا قطب کو اور وہ ڈھیر ہو گیا چھوٹے سے وار سے ڈھیر ہو گیا وہ اور طاقت کا دوسرا سچا واقعہ جب مدین میں پہنچ گئے اور وہاں لوگ مرد بڑے ایک کبت غلبے کے ساتھ اپنے مویشیوں کو پانی پھلا رہے ہیں پانی نکال کے لے جا رہے ہیں اور قریب بچیاں کھڑی ہیں شعیب علیہ السلام کی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا اور بڑا بھاری ڈول وہ جس کو کئی لوگ مل کر کھینچتے موسلم سب کو ہٹایا اور ان بچیوں کے جانوروں کو پانی ہے اکیلے نے ڈول کھینچ دیا لوگ متعجب ہوئے اتنی طاقت اتنی قوت اور شیب علیہ السلام کے بیٹے نے اعتراف بھی کیا نقیر منسکا اشرت القبیر امین جس کو آپ اپنے گھر میں مزدوری پر رکھے بڑا قوی اور ہے طاقتور بھی ہے امانتدار بھی طاقتور اس طرح کہ جو ڈول کئی لوگ مل کر کھینچتے اس نے اکیلے نے کھینچ دیا اور امین اس طرح کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا بلکہ جب میں آگے کے چل رہی تھی اپنے گھر لا رہی تھی تو موسا علیہ السلام نے کہا تو میرے پیچھے چلو جہاں مڑنا ہو پتھر سے اشارہ کر دینا میں مڑ جاؤں گا اتنا تقویٰ تو ہیزگاری۔ اتنی برا تو اس کو آپ اپنے پاس اور گھر میں رکھیں یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے تو پھر نے کیا کہا ضرور نہیں چھوڑ دو مجھے اقت الموسا میں قتل کر دو موسا کو بول اور ربا ہوں اور چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے گی اخاف ہودین میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے دین کو وہ تبدیل کر دے اور فساد یا زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دے وقال ابوس اور پہا مس علیہ السلام نے انی ربی بے شک میں پناہ میں آ گیا اپنے رب کے اور تمہارے رب کے تمہارا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے میں اس کی پناہ میں ہوں جو تم کہ رب ہے جھوٹے ہو تو سچا رب اللہ ہے میں اس کی پناہ میں آ گیا ہوں اب مل کے میرا نقصان کرو ٹوٹ پڑو مجھ پر وہ پناہ دینے والا ہے مجھے پورا تفکت یقین پناہ دینے والا ہے تو ان وقال کا موسیٰ علیہ السلام نے انی بی رب و ربکم بشک میں پناہ لے چکا اپنے رب کی اور تمہارے رب کی من کل متکبر ہر تکبر کرنے والے سے لا بے یوم حساب یوم کو جو نہیں مانتا لاً جو نہیں مان رکھتا نہیں مانتا بے یوم حساب ہے حساب والے دن کو حساب والے دن یعنی قیامت کا دن اس پر اس کا ایمان نہیں تو ہر متکبر سے اور ہر کافر سے اور ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے یہ ایک عظیم یعنی تبکل کی ایک نشانی اور مثال اس کا توکل کے موسلا تن تنہا پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی اس قوت اور طاقت کا اظہار اللہ کے توفیق سے کر رہے ہیں اور کوئی ان کو خوف بھی نہیں ان کا ڈر بھی نہیں تو یہ ہے اس قصے کا آغاز جو موسا علیہ السلام کا اللہ نے بیان کیا سمجھانا مقصور ہے ان کفار کو یہی ماحول ان کفار نے پیدا کر رکھا انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شاہر اور کذاب ہے یہ بھی یہی کہتے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں کو شاہر کہتا ہے کوئی قذاب کہتا ہے کوئی مجنو کہتا ہے طرح طرح کے دیے جاتے ہیں تو اللہ نے بلاخر پکڑ لیا ان کو تم بھی اللہ کے پکڑنے آ سکتے جیسے ان کو پکڑا حالانکہ طاقت میں تم سے زیادہ اور یادگاروں میں تم سے زیادہ نشانے میں تم سے زیادہ مگر اللہ کی لپیٹ میں آ گئے تم بھی آ سکتے تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے رسول کی تباہ کی توفیق دے اور جو بھی نصوص کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو اپنانے کی توضیع دے دے و بارک اللہ فیکم واخلۃ دعوانا الحمدللہ رب العالمین